ہماری جیپ اسکردوں سے نکلی دریا کو چھوتی ہوئی چلی رستے میں درختوں کے جھنڈ آئے گاؤں آئے ہوائی اڈا آیا کی بہشت شنگریلا آیا دریا گھاٹی میں داخل ہونے لگا اور سڑک بلند ہونے لگی کہ اچانک سامنے بڑا سا پل آ گیا یہاں ہماری جیپ روک لی گئی اس کی تلاشی لی گئی ڈر تھا کہ اس میں کہیں ہتھیار نہ ہوں ہتھیاروں کی یہ وبا بلتستان تک پہنچ گئی تھی ایک نوجوان جیپ کی تلاشی لینے میں مصروف تھا باتوں باتوں میں, میں میں نے اسے بتایا کہ میں کون ہوں میرا نام سنتے ہی اس نے تلاشی چھوڑی اور مجھے باہوں میں لے لیا اور جب تک میں نے چائے نہیں پی بسکٹ نہیں کھائے اور بہت دیر تک مسافہ نہیں کر لیا اس نے مجھے جان نہیں دیا اتنی چھوٹی آنکھوں سے اتنی بہت سی محبت جھلک سکتی ہے اس کا احساس مجھے بلتستان جا کر ہوا اور اتنی تنگ دشوار گزار سنگ اور لڑکتی چٹانوں میں پسی جانے والی گھاٹی میں اتنی اعلیٰ عمدہ محفوظ اور روان سڑک بنائی جا سکتی ہے اس کا علم بھی مجھے بلتستان پہنچ کر ہوا اب جو ہماری جیپ آگے چلی انسان اور اس کے ہاتھوں اور اس کے عزائم کے بھید کھلتے گئے ہمالیہ کے پار کراکرم کے برف سے ڈھکے پہاڑ سر اٹھائے کھڑے ہیں جن میں پاکستان کے انجینئروں اور پاکستان کی فوج نے یہ ایسی سڑک تراشی ہے کہ اس پر چلتے ہوئے دل دہلتا جاتا ہے اور عقل داد دیے جاتی ہے کبھی یوں لگا کہ بہت اونچائی پر کوئی دوسری سڑک چلی جا رہی ہے ذرا دیر بعد خود کو وہیں پایا کبھی یہ نظر آیا کہ نیچے گہرائی میں ایک متوازی سڑک دوڑ رہی ہے کچھ دیر بعد خود کو اس پر دوڑتا ہوا دیکھا حیرت انگیز طور پر تراشی ہوئی چٹانے جن پر تتر بتر گھاس کے علاوہ کسی درخت کا نام نشان بھی نہیں کہیں کہیں بالائی چٹانے ہمارے سروں کے اوپل جھکی ہوئی بالائی پہاڑ سڑک پر سائے کیے ہوئے تو ایک جگہ اوپل سے برستے آبشار عین سڑک کے اوپر گلتے ہوئے اور گرد میں اٹی ہوئی موٹر گاڑیاں ان میں سے گزریں تو دوسری طرف شفاف ہو کر نکلیں ایسی شاہراہ پر قدم قدم پر خوشبودار پھول کھلے ہوتے تو اس روز کتنا اچھا لگتا مگر اس شاہراہ پر قدم قدم پر قدبے کھڑے تھے جن پر لکھا تھا اس جگہ سڑک بناتے ہوئے فلاں انجینئر شہید ہوا اس مقام پر ڈرائیور فلاں نے جام شہادت نوش کیا اور اس مقام پر کرنل فلاں شہید ہوئے اس روز پتھر کے قدبوں سے پھولوں کی خوشبو آئی ہماری جیپ دریا کے ایک کنارے پر بہت اونچی سڑک پر جا رہی تھی اور دوسرے کنارے پر بہت نیچے دریا کے قریب ایک سر سبز گاؤں تھا جس کے ہریالے میدان میں لوگ پولو کھیل رہے تھے اونچائی سے یہ منظر بڑا دل فریب لگا ہمالیہ پار کرا کرم کے دامن میں پولو کا کھیل صدیوں سے چلا رہا ہے یہاں کے باشندے پولو دیکھنے یوں جاتے ہیں جیسے ہم لوگ میلا دیکھنے جاتے ہیں گھوڑے سستے ہیں کھلاڑی سنارتے ہیں اور وادیوں میں ڈھول تاشے اور نفیریاں گونجتی ہیں یہ اعلان ہوتا ہے کہ جسے دیکھنا ہو آ جائے پولو کا کھیل شروع ہو رہا ہے اسکردو میں تھا جہاں میری ملاقات شگر کے راجہ محمد علی صبا صاحب سے ہوئی تھی وہ پولو کے بہت ہی اچھے کھلاڑی ہیں اس روز ان سے یہی پولو کی باتیں ہو رہی تھی میں نے پوچھا کہ محمد علی صبا صاحب آپ کے علاقے میں پولو کھیلنے کی روایت کتنی پرانی ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں جی بلکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ پولو کے ابتدا جو ہے وہ ہمارے یہاں سے ہی ہوا ہے کیونکہ یہ لفظ پولو جو ہے وہ ہماری زبان میں گیند کو ہی کہتے ہیں حالانکہ آج کل گلگت کے پولو کا بڑا زور ہے لیکن وہاں کوئی پولو کا روز اور ریگولیشن نہیں ہے وہ بہت ہی رف کھیلتے ہیں تو ہمارے یہاں باقاعدہ اس کے لیے لوازمات ہیں اس کے اطلاع کے لیے باقاعدہ شام کو کل اگر پولو ہے تو پہلی شام کو ڈھول بجایا کرتے تھے تاکہ تمام سوار کو پتہ چلے کہ کل پولو ہونے والا ہے اور اگلی صبح پھر دوبارہ اس کو ریمائنڈ کرنے کے لیے پھر بجائے کرتے ہیں اور پھر پولو کے شام کو دو تین بجے پھر بجاتے تھے بھائی نواز آ کر جس پر سوار سب جمع ہو کر راجیوں کے پاس آتے تھے پھر وہاں پولو گراؤنڈ میں جا کر پولو کھیلا کرتے تھے گھوڑے کا اس علاقے کی زندگی سے بہت گہرا تعلق تھا ایک زمانہ ایسا رہا ہوگا کہ گھوڑے کے بغیر آنا جانا مال لانا لے جانا ناممکن ہوگا اب لگتا یوں ہے کہ گھوڑا زندگی سے نکل جائے گا تو کیا پولو کا کھیل بھی زندگی سے نکل جائے گا یہ آپ نے بہت درست فرمایا جی ابھی پہلے زمانے میں سفر کے لیے باربرداری کے لیے پولو کے لیے ہر مقصد کے لیے گھوڑا رکھا کرتے تھے ابھی وہ کسی مقصد کے لیے اب گھوڑا کارامت نہیں ہے سوائے پولو کے تو آج کل اگر رکھ بھی لیا جائے گھوڑا تو صرف صرف پولو کے لیے وہی لوگ رکھ سکیں گے جن کے پاس گھاس چارے کی گنجائش ہو وہ اس کی پرورش کر سکتا ہو ورنہ گھوڑوں گھوڑوں کا آپ رہنا کچھ محال ہی نظر آتا ہے یہ تھے وادی شگر کے راجا اور یہ ہے وہ موسیقی جس کے ساتھ پولو کے کھیل کا خاتمہ ہوتا ہے اور لوگ کھلاڑیوں کو داد دیتے ہوئے اپنے گھروں کو رخصت ہوتے ہیں ہماری جیپ دریائے سندھ کے کنارے دوڑتی گئی بہت بڑا دریا مگر بے حد خشک کنارے بہت اجاڑ پہاڑ اور نہایت ویران وادیاں مگر راستے میں کہیں کہیں سلسب پڑاؤ آتے گئے وہی سڑک کے کنارے چائے خانے مسجد اور امام باڑوں کے چندے کی سندوکسیاں کھمبوں پر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے لیٹر پکس ناشپاتی سیب اور خوبانی کے درخت اناج کے کھیت چھوٹے چھوٹے آبشار اور سڑک کے کنارے بہتے ہوئے چشمے ایسے ہی علاقوں میں چلتے چلتے اور شہیدوں کے ناموں کی تختیاں پڑھتے پڑھتے دوپہر ہو گئی یہ کھانے کا وقت تھا کہ ہماری جیپ اس بستی میں پہنچی جس بستی والوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جب گاڑی یہاں پہنچتی ہے وہی کھانے کا وقت ہوتا ہے چنانچہ بستی والوں نے وہاں بڑا سا ہوٹل کھول دیا تھا دکانیں بنا دی تھیں اور سائیداد درخت لگا دیے تھے اس بستی کا نام شنگس تھا میں اترا تو گاؤں والوں نے ہلکا کر لیا ہر ایک مجھ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میں کون ہوں اور خود بتانا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے ان لوگوں میں محمد جمیل بھی تھے ذہین مہذب اور چہرے بشرے سے تعلیم یافتا میں نے محمد جمیل سے پوچھا کہ آپ کی یہ بستی شنگوس کتنی پرانی ہے یہ بہت پرانی ہے سر کافی سالوں سے میرے دادا دادا وغیرہ یہاں سے آباد ہیں وہ آبادی کر رہے ہیں یہاں پہ پچیس گھر یہاں پہ ہیں سر آبادی جو ہے تین سو افراد مشتمل ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں روزی کے لیے یہ سر کھیتی باڑی کرتے ہیں کاشتکاری اپنی زمینیں ہیں تو ایک دو لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں آپ خود جمیل آپ کیا کرتے ہیں سر میں نئے حصے کیا ہے اس سال آپ کے اس گاؤں کے کچھ اور نوجوان بھی تعلیم پا رہے ہیں جی سر وہ ایٹ تک پڑھ رہے ہیں اس سے تو نہیں گئے میں جس نے ویسے کیا ہوں سر محمد جمیل بلتستان کی اس بستی کے واحد جوان ہیں جنہوں نے سائنس کی اتنی تعلیم پائی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں جو کھیت اور یہ جو باغ نظر آ رہے ہیں ان کو سیراب کرنے کے لیے پانی کہاں سے آتا ہے سر ایک تو یہ بات ہے ایک دو ایسے گاؤں ہیں جہاں پر چھوٹے چھوٹے چشمے ہیں چشموں کا پانی سے ہم کاش کرتے ہیں ایک گاؤں تو ایک دو گاؤں ایسے ہیں جہاں پر برف کا پانی آتا ہے گرمیوں میں سر تو جب پانی آتا ہم کاش کرتے ہیں سر اور یہ جو نیچے اتنا بڑا دریا بہ رہا ہے یہ دریا دوبہ سے سر ہمارے کوئی فائدہ کرنے نا ہے صرف ہم اس سے مچھلیاں پکڑتے ہیں اور کوئی کام کرنے ہے سر اتنا بڑا دریا ہے سندھ اتنی چھوٹی سی بستی کے کسی کام کا نہیں یہ سن کر حیرت ہوئی وہیں میری ملاقات فدا حسین سے ہوئی کچھ دور کے گاؤں تھوار میں رہتے ہیں مگر کہنے لگے کہ ڈیوٹی یہاں شنگس میں کرتا ہوں میں نے پوچھا کہ کیا ڈیوٹی ہے آپ کی میں سکول ماسٹر ہوں جناب پڑھاتے ہیں جی سر خدا کہاں تک پڑھے ہوئے میں کہاں تعلیم پائے میں ادھر ہی پڑھا ہوں کہیں نہیں گئے سر اس علاقے میں اتنی تعلیم ہے امتحان کے لیے لیکن تعلیم ہم ادھر پرائیویٹ تعلیم حاصل کرتا ہوں گاؤں کے بچے کہاں تک تعلیم پاتے ہیں گاؤں کے بچے یہاں شنگ جو ہے پنجم تک تعلیم حاصل کرتے ہیں آگے جا کر کوئی بچے سر سی ہائی اسکول میں جاتے ہیں کوئی جو ہے ڈاساس ہائی سکول میں جاتے ہیں جی سر تو ان دیہات میں گویا تعلیم کافی ہے ان اللہ جی کافی ہے لیکن بہر حال استاد کی کمی ہے اور فرنیچر کی کمی ہے اور سکول کے بلڈنگ کی کمی ہے اسی وجہ سے کچھ عوام کو تکلیف ہو رہے ہیں اور تکلیفات بہت تکلیفات ہوتے ہیں اور کیا کیا تکلیف ہے آپ کے خیر اور تکلیف یہ ہے سر یہ کھانے پینے کی جو ہے اشیا آگے دور دراز علاقوں سے لایا جاتا ہے لیکن بڑے مہنگے سے خرید کر بس گزارا کرتا ہوں سر صحت کا علاج کا کیا صحت کا علاج کا جو ہے ہسپتال نہیں ہے کم از کم ستر اسی میل کے فاصلے پر لے جانا پڑتا ہے اور راستے میں جو ہے لے جانے تک کئی کئی جو ہے لوگوں کا موت بن جاتے ہیں اسی طرح جو ہے بہت بہت تکلیفات اٹھانا پڑتا ہے سر اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے علاقے کے بڑے بوڑھے جو جو بزرگ ہیں جی سر وہ کیا کہتے ہیں انہیں اپنا پچھلا زمانہ زیادہ اچھا لگتا تھا یا اب وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کی سہولتیں زیادہ ہیں کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ لوگ کہتے ہیں پرانے زمانے میں بہت تکلیف تھے راستے خطرناک تھا مم. اچھا کھانے پینے کی اشیاء جو ہے بہت مہنگے تھے بہت تکلیف تھے آج کل جو ہے روڈ بن گیا اس روڈ کی وجہ سے جو ہے ہر چیز کی سہولت ہو گئے سر مم. کہتے ہیں لوگ. اچھا یہ بتائیے کہ روڈ بننے سے جہاں سے کبھی سڑک نہ ہو اور نئی سڑک گزرے تو اس سے بڑی تبدیلیاں آتی ہیں لوگوں میں شعور آتا ہے تعلیم آتی ہے سہولتیں آتی ہیں جی سر اگر اس سے بھی بڑا روڈ بنے تو بہت افضل ہے, جو اچھا جو ہے, جو ہے وہ اور بھی, اور بھی ترقی ہوگا سر, ہو سر. بالکل ہو یہ بتائیے کہ جو ترقی ہوئی ہے اس جی میں اس علاقے کی عورتیں بھی کوئی حصہ ادا کر رہی ہیں نہیں عورتیں کوئی حصہ ادا نہیں کر رہے صرف وہ اپنی زمینداری کرتے وہ گھر کا کام کاج کرتے ہیں اسی طرح اپنا گزارا کرتے ہیں سر. تھے فیدہ حسین. وہی میری ملاقات ایک نوجوان محمد سے فدا حسین سے پوچھا کہ اس علاقے کی عورتیں اور مرد اپنا سارا سال کیسے گزارتے ہیں ہمارے عورت اور مرد سب کا زمیندار کام ہے اور جاتے گرمیوں میں اوپر پہاڑوں پر پہاڑوں میں جا کے مرد جو ہے وہ بکری چلا رہا ہے اور عورت جو ہے وہ دودھ موت بناتے ہیں وہ لسیاں نکالتے ہیں گھی بناتے ہیں اچھا سر ادھر سے ہم لوگ اگر آٹے مانٹے ختم ہو گیا مرد جو ہے وہ اور گدے لے کر آتے ہیں نیچے گاؤں میں آ کے ہم لوگ گدے کے اوپر آٹے چڑھا کے اوپر پہنچاتے ہیں کتنے دن کا راستہ ہے بس ایک دن کا راستہ ہے سر م, م. صبح نکلتے ہیں تو شام کو ادھر پہنچ جاتے ہیں محمد الیاس کی باتوں میں سوچنے کی بہت سی باتیں تھیں ان باتوں کے دوران بہت سے لوگ جمع ہو گئے ان میں ایک بزرگ بھی نظر آئے جو کہیں بہت بہت دور سے چل کر آئے ہوں گے بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام غلام کشیر اور آپ کے گاؤں کا کیا نام ہے بلاچی بلاچی دریائے سندھ کے پار کہاں پر ہے وہاں چھ میل کا فصلے پر ہے اوپر ٹکری میں بہت اوپر, بہت اوپر ہے بہت اوپر ہے سر یہاں سے نیچے سے وہاں پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے وہاں پانچ گھنٹہ لگتا ہے کتنے مکان ہیں آپ کے گاؤں وہاں بیس مکان ہیں اور کتنے لوگ رہتے ہیں وہاں ایک سو پچیس جو لوگ ہیں اور کچھ مویشی وغیرہ بھی ہیں؟ نہیں سر جنگل کا وہی درخت ہیں باقی جو میوہ جو ہے وہاں ہے نہیں اس وقت جو ہے وہاں ایک گس برف ہے تو وہی برف کا راستہ سے ابھی میں اوپر سے آئے ہیں آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو میرے جو ہوا آپ ملاقات ہونے سے اچانک محمد جمیل مجھے بتائی کہ یہ کون ہے میں نے اس سے پوچھا आ, تو اس نے کہا کہ بی بی سی لندن کا نمائندہ ہے کہا اس نے آپ وہاں اتنی دور پہاڑی کے اوپر چھوٹے سے گاؤں میں بی بی سی سنتے جی سر یہ ریڈیو سے ہم سنتے ہیں آپ کو دنیا بھر کی خبریں ملتی ملتی بالکل سر ملتی ہیں ملتی ہیں سر کیسی وہاں لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں کیسے لوگ ہیں؟ یہ ہمارا دادا پر دادا کی زندگی ایسی گزاری ہیں وہاں پر نہ ان کے لیے کوئی روڈ کا بنجواس ہے ابھی تک نہ ان, ان, لے ان لے کے لیے یہ دریا کا کہ وہاں پل کا بنجباس ہے ابھی تک نہ ان, ان کے لیے ادھر है. ادھر سے کوئی راشن لانا یا کوئی چیز لانا کو ان کو گنجائش نہیں ہے صرف ان کو گزارے یہی ہے یو کا کھانا پینا وہی یو پکتے ہیں وہاں پر اس द... سے وہ لوگ گزارہ کر رہا ہے آپ کے یہاں کے جو نوجوان ہیں جو ملازمت کرتے ہیں یا روزی کماتے ہیں یا وہی گاؤں میں رہتے ہیں وہی گاؤں میں رہتے ہیں سر کوئی ہمارے ملازمت میں کوئی بھی نہیں ہے صرف میں ہوں جنگلات میں ڈیوٹی کر رہا ہوں اور وہی جگہ میں ہی پہلے میں نے سات سال فوج میں نوکری کیا تھا اڑتالیس میں اور پینسٹھ کی لڑائی میں میں شامل تھا اور گلتری میں وہی لڑائی میں ہم شامل تھا اس کے بعد بعد میں والدین صاحب نے وہاں سے مجھے ڈسارج کرا دیا हुँ. ابھی میں جنگلات فارسٹ میں ڈبتی ہوں کیا کرتے ہیں فارسٹ میں آپ تو یہی جنگلات کی نگرانی चाँ. جو شکار کی نگرانی یہ بتائیے کہ جنگلوں کو جانوروں کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے اوپر نہیں سر کوئی پہنچ نہیں سب محفوظ ہے بالکل محفوظ ہے سر کیسے کیسے جانور ہوتے ہیں یہ وہاں پر جو ہوتے کہ یہ پرندے کبوتر ہوتے یہ رام چکور ہوتے چکور ہوتے مرکور ہوتے اور یہ چیتا ہوتے اچھا اور یہ شر نہیں وہ چیتا تو شر ہو گیا نا اچھا اور یہ یہ لمڑیاں ہوتے بڑیا ہوتے یہی چیزیں ہے شکاری آ کر مارتے تو نہیں نہیں ان کے لیے میں پابندی کرتا ہوں سر میرے ڈپٹی یہی سر سر اس علاقے کے لوگ اپنی گفتگو میں یہ اضافہ خوب کرتے ہیں ہاں ذرا دیر پہلے محمد الیاس سے باتیں ہو رہی تھیں میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم نے یہ تو بتا دیا تھا کہ عورتیں اور مرد اپنا سارا سال کیسے گزارتے ہیں یہ تو بتاؤ کہ تم اپنا سارا دن کیسے گزارتے ہو بس سر دن میں پندرہ سولہ مچھلیاں ہم نکال رہے ہیں ادھر دریا بس روزے کا دن ادھر ہی ہم گزر سکتے ہیں ادھر گزارتے ہیں اس کے بعد شام کو گھر میں آتے افطار کر رہا ہے صبح پھر ادھر دریا سین میں جا کے ڈپڈی لگاتے ہیں مچھلیاں نکالنے کا تو یہ ہیں بلتستان کی ان دور دراز بستیوں کے دور دراز باشندے اب ان کی زندگی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کی دنیا بدل رہی ہے ان کی فکر بدل رہی ہے سوچتا ہوں کہ کیا اچھا ہو کہ ان کی تقدیر بھی بدل جائے بلتستان کا تذکرہ ختم ہوا رضا علی آبدھی کو اب اجازت دیجئے خدا حافظ